بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اس صورت کی ابتدائی آٹھ آیتوں میں باری تعالیٰ نے اپنی چند مخلوقات کی قسم کھائی ہے جن کی تفصیل آگے آئے گی اور جواب قسم کے بارے میں علماء تفسیر کے کئی اقوال آئے ہیں کسی نے لطب اعزنہ محظوف مانا ہے اور مفہوم یہ ہوگا کہ مذکورہ مخلوقات کی قسم تم لوگ دوبارہ زندہ کر کے ضرور اٹھائے جاؤ گے اور کسی نے جواب قسم یہ محظوف مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی وجہ سے قوم سمود کی طرح ہلاک کر دے گا اور زجاج وغیرہ نے آیت نو قد افلح من منزکاہا کو جواب قسم مانا ہے تب مفہوم یہ ہوگا کہ مذکورہ چیزوں کی قسم کامیاب و بامراد وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک بنایا اور خائب و خاسر وہ ہوگا جس نے اسے گناہ و تلے دبا دیا امام شوکانی نے تیسرے قول کو راجح قرار دیا ہے باری تعلیٰ نے فرمایا آفتاب کی قسم اور زمین پر اس کی زیاباریوں کی قسم جس کے سبب رات کی تاری کی چھٹ جاتی ہے اور دن نکل آتا ہے اور ماہتاب کی قسم جب وہ چودھویں رات کو غروب آفتاب کے بعد ماہ کامل بن کر طلوع ہوتا ہے اور پوری دنیا پر اس کی روشنی پھیل جاتی ہے اور دن کی قسم جب وہ آفتاب کو پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے اور تاریخی رخصت ہو جاتی ہے اور رات کے پردے میں چھپی تمام چیزیں آشکارا ہو جاتی ہیں اور رات کی قسم جب وہ آفتاب کو چھپا دیتی ہے یا آفاق عالم کو یا زمین کو ڈھانک لیتی ہے اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم یا آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم جو اپنی فخامت و ذخامت کے سبب اپنے بنانے والے کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہے اور زمین اور اس کے بنانے والے کی قسم یا زمین اور اس کی بناوٹ کی قسم جسے اللہ نے ہر چہار جانب پھیلا دیا ہے تاکہ اس کی مخلوقات اس پر زندگی گزار سکے اور روح انسانی اور اس کے پیدا کرنے والے کی قسم جس نے اسے بہترین شکل و حیت میں پیدا کیا پھر اس کے لیے خیر و شر کو بیان کر دیا تاکہ نیک عمل کرے اور گناہ سے بچے مذکورہ بھاری قسموں کے بعد اللہ تعالی نے بطور جواب قسم فرمایا کہ کامیاب و بامراد وہ انسان ہوگا جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے گا عمل صالح اور ذکر الہی کے ذریعے اسے زینت بخشے گا اور خائب و خاسر وہ ہوگا جو اپنے نفس کو گناہوں کے بوجھ تلے دبا دے گا چھپا دے گا اور حصول رضائے الہی کے لیے اسے اوپر اٹھنے نہیں دے گا